بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے نون وما نون قسم ہے قلم کی ومایست روم اور جو وہ لکھتے ہیں معن تب نعمت یا ربی کا نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے بھی مجنون دیوانہ وہ انالا لا اجراً اور بے شک تیرے لیے البتہ یقیناً اجر ایسا اجر ہے غیر ممنون جو منقطع ہونے والا نہیں و انا کار بے تو لا فلوق بڑے فلوق پر بڑے اخلاق پر ہے فص تب سرو بس جلد ہی تو دیکھ لے گا وہ اب اور وہ دیکھ لیں گے بے یہ کم المختون کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا ہے اندا ربا کا بے شک تیرا رب ہوا عالموں وہ زیادہ جانتا ہے بیمن اس شخص و غلّہ جو گمراہ ہے عن سبیلی ہی اس کے راستے سے وہ ہوا اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمختدین ہدایت یافتہ کو فلاط علم قدبین پستو نا اطاعت کر جٹلانے والوں کی بدو وہ چاہتے ہیں لوتینوں کے کاشت نرمی کرے فی الود ہین تو وہ بھی نرمی کریں ولاۃ اور نہ تو اطاعت کر کل ہلاک ہر بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے کی مہین زلیل و رسوا کی ہم بہت زیادہ ایپ جوئی کرنے والا مشاہم بن عمیم بہت زیادہ کوشش کرنے والا دوڑ دھوپ کرنے والا بے نمیم چغل خوری میں من ناعن خیری بہت زیادہ روکنے والا خیر کو معتدن عطیم حد سے بڑھنے والا عطیم سخت گناہدگار ارت الن بحدہ غال کا ذنیم عرت الن سخت مزاج بعد غال اس کے علاوہ زنیم ورد ذنا یا بدنام ان کانہ را مالم بہ کہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا اضاف علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات کالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ثاناسی نہ ثناسیم ہون قریب ہم اس کو نشان لگائیں گے یا داغ دیں گے اللقرطوم اس کی ناک پر انا بلونا ہوں بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے کما بالا اسحاب الجن جس طرح ہم نے باغوانوں کو آزمایا اقسام منہ جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں لسری بننا ہے کہ اربتا وہ ضرور اس کو کاٹیں گے مصب صبح صبح صبح بلائی اور وہ استثار نہیں کرتے تھے یعنی انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا فطو فرحا طاعف مربی کا تو چکر لگایا اس پر ایک چکر لگانے والے نے رب کی طرف سے یعنی اللہ کے عذاب نے وہ ام جب جبکہ وہ سو رہے تھے پس وہ ہو گیا کسریم کٹی ہوئی فصل کی طرح فتح ناد انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی فتح نہ دو ایک دوسرے کو آواز دی مصبحین صبح کرتے ہی عنی ادو الاحرت کہ صبح سویرے پہنچو الاحر کم اپنی کھیتی پر ان کن تم سارے مین اگر تم اس کی کٹائی کرنے والے ہو فن تلا کو پسب و جلے وہ چلے وہم فاتون اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے چپکے چپکے اللہ خلنا کہ نہ داخل ہو اس میں آج کے دن علیکم تم پر مسکین کوئی مسکین وغد اعلیٰ ہر دن قادرین اور وہ صبح سویرے پہنچے اعلیٰ ہر دن قادرین پختہ ارادے کے ساتھ قدرت رکھنے والے فلما ر اوہا بس جب انہوں نے اس کو دیکھا پالو تو انہوں نے کہا ان نالا بے شک ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں بل نہن و بلکہ ہم محروم ہونے والے ہیں اعلی اوسط ان میں سے افضل بہتر نے کہا علم اک القم کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا لولا لا تم تصویر کیوں نہیں کرتے کالو انہوں نے کہا سبحانہ ربینہ پاک ہے ہمارا رب انا کنہ ظالمین بے شک ہم ہی تھے ظالم اکبالا بادین یا تلابہ مون پھر متوجہ ہوا ان کا بعض بعض پر یا تالابہ مون وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کالو انہوں نے کہا یا ویلا اے افسوس ان نا کن بے شک ہم ہی تھے حد سے بڑے ہوئے آساربو نا امید ہے کہ ہمارا رب ایں یو دلانا خی را کہ ہمیں بدل دے ہمارے لیے بہتر اس سے ان نا الا نہ راغبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں کلال کل اسی طرح ہے عذاب۔ وال آداب الاخراتی اکبر اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے لو کانو یا کاش وہ جان لیتے ان دلمتقین اندوریہم بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں النعیم نعمتوں کے باغات ہیں افنج المسلمین عقل مجرمین کیا ہم بنا دیں مسلمانوں کو فرما برداروں کو مجرموں کی طرح مالکم کیا ہے تمہیں کئی فتح تم کیسے فیصلے کرتے ہو کتاب کتابوں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فی ہی تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو انلاَ قم فی ہی لمحہ بے شک تمہارے لیے ہے اس میں لمحہ تخارون جو تم پسند کرتے ہو اختیار کرتے ہو املاکن ایمان العلینہ یا تمہارے لیے کوئی حلق ہے قسم ہے ہم پر بالغات القیامہ قیامت کے دن تک پہنچنے والی ان ندم بے شک تمہارے لیے ہے لما تخمون جو تم فیصلہ کرتے ہو سل سوال کر ان سے ایم بدالی کا ان میں سے کون اس کا ضامن ہے املہ شرح کا کیا ان کے لیے شریک ہیں فل یتو بھی تو وہ لے آئیں اپنے شراکا کو ان کا نو صادقین اگر وہ سچے ہیں یوم یق انصاقن اس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے ویدعون السودی اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف فلاحستی عون تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے خاشعتاً اب ساروحم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی کرہم ضلع ڈھانپ لے گی ان کو ذلت وقد کانو یوداََ علسودی اور تحقیق وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف وہم سالمون اور وہ صحیح سالم تھے فضرنی پس مجھے چھوڑ وہ مین قد بھی وہ اور اس کو جو جٹلاتا ہے اس بات کو سنست رجوہ لا لائمون ہم درجہ بہ درجہ ان کو عذاب دیں گے یا آہستہ آہستہ انہیں عذاب کے تک لے جائیں گے من حیث لا يعلمون جہاں سے وہ نہیں جانتے وہ ام لیلا اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں یا مہلت دوں گا ان ناقیدی متین بے شک میری خفیہ تدبیر متین بہت مضبوط ہے امتس الحم اجرن یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرت کا فہم میں مغرب مستقل تو وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہیں ام اندم الغیبو یا ان کے پاس غیب ہیں فہم یکتگون تو وہ لکھتے ہیں فصب الخرق ربق بس صبر کر اپنے رب کے فیصلے کے لیے والا تن اور نہ تو ہو جا کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح اس نادا جب اس نے پکارا وہوا وہ مقذوم جبکہ جب کہ وہ مغموم تھا غم سے بھرا ہوا لولا انت من ہی اگر یہ نہ ہوتا کہ تدارک کرتی اس کا نعمت اس کے رب کی طرف سے لا سا بل تو وہ پھینکا جاتا چٹیل زمین پر وہ ہوا اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوتا پھج تباہ ہو رگو چن لیا اس کو اس کے رب نے فاجہ ہو پس اس کو بنا دیا من الصالحین نیکوں میں سے و یکعد اللہ زینہ کا فرو اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لوزلی قونا کا بھی کہ وہ پھسلا دیں تجھ کو اپنی نظروں کے سار کے ذریعے لمبہ سمعذرا جب وہ ذکر کو سنتے ہیں وہ یقول ہونا اور وہ کہتے ہیں اللہ علام جنون بے شک یہ دیوانہ ہے وما ہوا اور نہیں ہے وہ اللہ مگر ذکر نصیحت للامین تمام جہانوں کے لیے